نحمد نحمده ونصليه ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هيكاد البرق يغطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدر واقعی یقاد الباخ یق قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو ان کی بسارت کو اچک لے کل میں با ادوں جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اور وہ بجلی ان کے لیے روشنی پھیلاتی ہے مشرفی تو وہ اس میں چلتے ہیں وہ جب ان پر اندھیری چھا جاتی ہے ان کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے قوم تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ولا اشہ اقب اور اگر اللہ تعالی چاہتا لذا ہوا بھی لے جاتا ان کی سماعت کو اور ان کی نظروں کو اس آیت میں بھی اللہ اقبال العزت منافقوں کی حالت کا بیان فرما رہا ہے اور اس سے پہلے بھی منافقوں کی حالت بیان ہوئی ہے اور یہاں پر اسی حالت کا ایک بکیا حصہ ہوا کہ یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے فرمایا کہ ذکا دل کو یقہ و ابسار قریب ہے کہ بجلی ان کی کو اور ان کی بسارت کو اچک لے اور جب بھی ان کے سامنے وہ بجلی روشنی کرتی ہے تو یہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں اور جب بھی ان کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور تاریخی پھیل جاتی ہے تو یہ رک جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں چلتے نہیں اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ان کی آخیں اور ان کے کان خراب نہ ہو جائے اور ٹہرے نہ ہو جائیں نہ ہو جائے. یہ جی معاملہ اس لیے کرتے ہیں اور فرما کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی آنکھیں اور ان کی ان کے کان ختم کر دیں اور ان کی سماعت و بصارت بالکل ملیامیٹ کر کر رکھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے منافقوں کی حالت یعنی اس طرح کی ہے کہ جیسے مسافر جنگل میں ہوتا ہے تو اندھیرا چھایا ہوتا ہے وہ تاریکی کی وجہ سے چل نہیں پاتا ہے اور جب بجلی چمکتی ہے اور بادل جو ہیں وہ گرجتے ہیں تو بجلی کی کڑک سے اور بجلی کی اس چمک سے ان کو تھوڑا سا راستہ نظر آ جاتا ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی بجلی چمکنا بند ہو جاتی ہے تو یہ فوراً جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ اب کس طرف جائیں کس طرف چلیں ان کو جو ہے بالکل کچھ خبر نہیں ہوتی اور بالکل سست درخت اور حیرانی کے عالم میں یہ بالکل رک جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو معجزات ہیں یعنی بالکل ان منافقوں کا طرز عمل یہی ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو معجزات یہ دیکھتے ہیں اور قرآن کریم کا جو نزول ہوتا ہے تو یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جس طرح سے کہ بادلوں سے بجلی چمکتی ہے حضور کے معجزات بمنزلے روشنی کے ہیں اور قرآن کریم کا نزول بمنزل منور کرنے کے روشنی پھیلانے کے تو قرآن کریم کا نزول اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ بالکل اسی طرح سے روشنی پھیلاتے ہیں جس طرح سے کہ بجلی روشنی پھیلاتی ہے بارش کے موقع پر جب بجلی چمکتی ہے تو اس سے جو ہے چمک چمک اور تمام طرف جو ہے وہ روشنی پھیل جاتی ہے تو یہی حال جو ہے قرآن کریم کے نزول کا بھی ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہوتا ہے تو ان کو روشنی تو نظر آتی ہے اور حضور کے معجزاد جب ظاہر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ دیکھ تو لیتے ہیں سمجھ تو لیتے ہیں کہ یہ واقعی بڑی ہے وہ سچی اور بڑی حق بات ہے لیکن پھر جو ہے یہ یعنی اس میں شک کرنے لگتے ہیں تو ان کا شک کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ یعنی اندھیری کا چھا جانا تو اب یہ پریشانی میں اور حیرانی میں جو ہے وہ رہتے ہیں کہ اسلام کو مانیں یا نہ مانیں جس طرح سے کہ مسافر جنگل میں جب بارش کے موقع پر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یعنی اندھیری جو ہے وہ بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے اور حیرانی کے عالم میں اس کو مبتلا کر دیتی ہے تو ان مناسبین کا نفاذ بھی بالکل اسی طرح کا ہے اسلام کے بارے میں یہ اپنے نفاذ کی وجہ سے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اسلام ہم قبول کریں یا نہ کریں تو یہ حال ان منافع کا ہوتا ہے تو یہ حسائت میں وہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یقاد البر کو یکتقوف کہ جس طرح سے کہ جنگل کے مسافر کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جنگل میں ہو اور بارش کا موسم ہو آسمان پر بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہوں اور اس وقت جب اندھیری چھائی جاتی ہے تو وہ سفر کرنے سے مجبور ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں کہ اب کیونکہ کوئی ان کو منزل نظر نہیں آتی کوئی راستہ ان کو سوچتا نہیں تو ان منافقوں کا بھی بالکل حال یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کو ان کے سامنے روشنی پھیلتی ہے اور جو ہے وہ کی جو جہاد ہیں اور ان کی جو سنتے ہیں وہ منور ہو جاتی لیکن اپنے نفاق کی وجہ سے جو ہے یہ پھر جو ہے وہ اس مسافر کی طرح اسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح سے کہ وہ اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو گویدر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ نبوت کے آسمان ہیں اور قرآن کریم جو ہے وہ اس آسمان کے بعد اس بادل ہیں اور قرآن کریم کے جو احکام ہیں وہ, وہ منظر بارش کے ہیں اور, اور پرانے کریم کی جو آیات کہ جو عذاب سے متعلق ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جیسا کہ یعنی آسمانوں میں جو ہے وہ گرج ہوتی ہے اور جو ہے وہ بجلی چمکتی ہے اور گرج سے جو ہے یہ ڈر جاتے ہیں تو جب آیات عذاب نازل ہوتی ہیں تو ان پر یہ آیات عذاب اسی طرح سے جو ہے یعنی ان کو محسوس ہوتی ہیں جیسا کہ جو ہے یعنی جیسا کہ رات اور بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے اور گرج جو ہے وہ ہوتی ہے اور یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور دنیا کی سزاؤں سے متعلق جو احکام اور آیات نازل ہوتی ہیں یہ بمنت لئے جو ہے یعنی برف کے ہے تو اب یعنی آسمان پر بادل کا چھا جانا یہ بادل بہت سوں کے لیے تو خوشی اور مسبت کا ہوتے ہیں اور بہت سوں کے لیے یہ خوف اور جرکا باعث ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں تو جب بادل آتے ہیں تو وہ خوشی مناتے ہیں اور وہ होते ہوتے ہیں کہ چلو بادل آ گئے بارش ہو گئی لیکن جب کوئی جنگل میں ہو یا ایسے مقام پر ہو کہ جہاں کوئی اس پر سایہ نہ ہو تو جب وہ بادلوں کو دیکھتا ہے اور بادل جو ہے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا کہ کوئی سایہ نہیں اور یہ آپ جان لیں کہ ہر انسان کو دو سایوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو جسمانی سایہ اور ایک روحانی سایہ یہ ہر انسان اس کا محتاج ہوتا ہے تو اب روحانی سایہ کیا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ جس طرح سے کہ بچے کے لیے ماں باپ کیا ہیں روحانی ہے روحانی سائے کے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے پبلک کے لیے رعایا کے لیے بادشاہ اور شاگرد کے لیے استاد یہ سب جو ہے ان کے روحانی سائے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سب اہل ایمان کے لیے روحانی سایہ ہیں ہر طرح کا سایہ ہے اور آپ کا یہ سایہ جو ہے ایسا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں آپ کا سایہ ہم پر بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہر جگہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ ہر اہل ایمان کو حاصل ہے اور حاصل رہے گا تو یہ منافق جو ہیں بے سایہ ہیں اور اہل ایمان جو ہیں وہ سائے والے ہیں تو بہرحال یہاں عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھیں کہ اس کی قدرت کاملہ کیسی ہے وہ کیسا قادر ہے اور کیسا قدیر ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے ارادے پر موقوف ہے اور جتنے بھی اسباب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان اسباب میں جو بھی تاثیر ہے وہ سب اللہ رب العزت کے ارادے پر موقوف ہے یعنی آگ کا کام کیا ہے جلانا لیکن اگر اللہ اور آگ جو ہے وہ جلانے کا سبب ہے لیکن اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس سبب نے جلانے کی تاثیر کو ختم کر دے اور ایسا کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ حضرت ضرحیم علیہ السلام کہ آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے جلایا نہیں تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ منافق اپنے پیچھے بیان ہوا پہلی آیت میں کہ یہ جال سی آزان سوال حضر الموت کہ یہ مناسب اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں اور کان جو ہے یہ خراب نہ ہو جائیں تو یہ جو اس ڈر اور خوف سے کیونکہ ان پر جب یہ ہیبتاری ہوتی ہے اور یہ کڑک اور یہ بجلی جب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں ان پر ایک قسم کا ہول جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ آنکھوں کو خراب کر دے گا اور کانوں کو خراب کر دے گا کانوں کی سماعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بیٹھے ہو جائیں گے اور آنکھوں کی اس بسارت چلی جائے گی بجلی کی وجہ سے تو اندھے ہو جائیں گے تو یہ تو اس وجہ سے اللہ مبارک مطالعہ فرماتا ہے کہ وَلَو یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور کانوں میں جھی انگلیاں ڈال لی تو اس وجہ سے ان کے کان تھٹے نہیں یہ بہرے نہیں ہوئے اور ان کی آنکھوں کی بینائی جو وہ ختم نہیں ہوئی اس وجہ سے تو اللہ تبارک مطالعہ فرماتا ہے اصل وجہ یہ نہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں یہ بہرے اور اندھے کیوں نہیں ہوئے کہ ولو شاہ ہوا وہ لذا بکسر نہیں اگر اللہ تبارک مطالعہ چاہتا تو ان کی بینائی بالکل ملیا میٹ کر دیتا اور یہ اندھے ہو جاتے اور چاہتا تو ان کی سماعت کو بھی جو ہے نیک تو نابود کر دیتا یہ بہرے ہو جاتے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے ان کا بہرا ہونا اور ان کا اندھا ہونا چاہا ہی نہیں اخباب تو پائے جا رہے تھے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بجلی جب چمکتی ہے اور یہ جب بادل گرجتے ہے اور ان میں جب کرد پیدا ہوتی ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ یعنی محروم ہو جاتی ہے بینائی سے اور کان جو ہیں وہ سنوائی سے جو ہیں محروم ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک مطالعہ چاہتا ہے تو اس پر یہ ہوتا ہے اور یہ اسباب مؤثر ہوتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ان اسباب کی یہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے تو یہ تو سب اللہ کے ارادے پر موقوف ہے اسباب پائے جائیں لیکن اس میں جو ہے وہ تاثیر کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو ایسا ہوتا ہے تو ان بےمانوں کی ان منافقوں کی سماعت اور ان کی بصارت اس لیے جو ہے بحال رہی اسی لیے خراب نہیں ہوئی کہ اللہ نے ایسا کرنا چاہا ہی نہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا کر دیتا لہذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جس قدر بھی اسباب ہیں ان کے ہوتے ہوئے انہی پر صرف تقیہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ تصور اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اسباب ظاہری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسیحت پر ان کا اثر ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سبب سے یہ کام ہو جائے گا یہ اس کی تاثیر ہو جو ہے اس سے یہ کام بن جائے گا لیکن یہ خیال کر لینا کہ نہیں اس سے ایسا ہو کر ہی رہے گا تو یہ بت بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اس میں تاثیر کو ختم کر دے اس بات پر بھی وہ قادر ہے تو لہذا بہت سے لوگ جو ہیں جناب یہ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ عبادت کی وجہ سے مصیبت سے بچے رہیں گے اور ہم پر مصیبت آ ہی نہیں سکتی ہے اگر ان پر یعنی جو اس قسم کا ذہن بنا کر اس قسم کا تصور اور اس قسم کا خیال ذہن میں رکھ کر عبادت کرتے ہیں اور پھر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے اور یہ سننے میں بھی, بھی آیا ہے کہ جناب وہ عبادت کر کر نماز پڑھ رہے تھے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا نماز ہمیں پھلتی ہی نہیں اگر نماز ہمیں پھلتی تو پھر سے یہ مصیبت ہمیں کیوں آتی یہ بات نہیں ہے کہ نیک کاروں پر مصیبت نہیں آتی ہے ایسی بات نہیں ہے نیکو کاروں پر بھی مصیبت آتی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسئلہ حض ہے اگر ایسا ہی ہوتا تو صحابہ پر مسائل کیوں آتے اور پھر آپ دیکھیں کہ نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر مسائل آئے کس قدر آلام اور تقاریف کا انہوں نے سامنا کرنا پڑا انہیں لیکن صبر اور قناعت سے اس منزل سے گزر گئے اور اس میں کامیاب ہوئے تو مہران یہ سمجھ کرو یہ تصور اور عقیدہ رکھ کر جو ہے نماز نہ پڑھی جائے کہ ہمیں جنت ملے گی بلکہ نماز یا جس قدر بھی عبادات ہیں یہ سمجھ کر اور یہ عقیدہ رکھ کر اور یہ تصور کر کر نماز روزہ دیگر عبادت کی جائے کہ اللہ تبارک مطالعہ ہم سے راضی ہو جائے تو جنت تو اس کے بدل سے مل ہی جائے گی تو اور جنت کے حصول کی غرض سے اگر عبادت کو کرتا کوئی کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا تعدر ہے کہ عبادت بھی کر رہا ہے تو اس کے بدلے جو ہے جنت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے نہیں بلکہ یعنی یہ سمجھ کر عبادت کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے اللہ تعالی راضی ہو جائے تو جنت اور جنت کی نعمتیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانی سے انشاءاللہ شاء اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہو ہی جائیں گی بہرحال اس آیت میں جو ہے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے کا کیا مطلب کیا مطلب ہے یہ ایک علی مضمون ہے اور اس کی تب بحث بھی بڑی طویل ہے اور بہت ہی معنی خیز جو ہے وہ اس مضمون سے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو انشاءاللہ یہ کل کے درس میں باقاعدہ اور مستقل طور پر کسی پر میں رخ کروں گا اور آبد واوان الحمد للہ کے